السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفی صاحب آپ کو سننے میں بہت مزہ آیا اور بہت انفارمیٹیو تھا آپ کا سیشن مفی صاحب میرا ایک سوال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں کام کرتے ہیں کئی بار یہ سچویشن آتی ہے کہ وہاں پر ان کو یہودیوں کی کمپنیوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی کمپنی ہے آرگنائزیشن ہے تو کہاں تک جائز ہے وہاں اس کمپنیوں میں کام کرنا جہاں یہ معلوم ہے کہ یہ ہوگی ان کی کمپنی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کی پڑھائی کا بڑا پرابلم ہوتا ہے اور سمجھو معلوم ہے کہ یہ وہابی سکول ہے وہابی لوگ چلاتے ہیں اسکول کو کیا اس اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا جائز ہے جب اپنے کو برابر معلوم ہے کہ یہ وہابی سکول ہے اور یہاں پر آ جائزے کے اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھائیں جی بشاہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہودی عقائد پہ یا دین کے مسئلے میں اس پر کوئی زبردستی نہیں کرتا نماز کے وقت میں نماز پڑھنے دیتا ہے اور آدمی مطلب رکھنا چاہے تو رکھ سکتا اذان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یعنی شار اسلام پر اس کو آ, کوئی بندش نہیں ہے تو وہ وہاں کام کر سکتا ہے صرف کام کرنے میں کوئی نہیں ہے شروع میں سب مسلمان یہودیوں جی کے پاسوں کے ساتھ پاس کام کرتے تھے تو لیکن اس کے بعد اگر مسلمان کے ساتھ مل سکے آ, کام اچھا تو وہ بہت اچھی بات ہے اس کے پاس کرنے کے لیے لیکن نہیں ہے اعتبار کسی بھی جگہ مراضمت کر سکتے ہیں لیکن اگر شریعت پر کوئی پابندی وہ نہیں لگاتا تو اور جہاں تک تعلق ہے وادی سکول کا تو آج تک میرے بھائی میرے خیال میں ہمارے چونکہ ہم بہت کم جانتے ہیں اپنے مسلط کے بارے میں تو جہاں کو بچہ پڑھے گا وہی عقائدہ اپنا لے گا ہماری ایک سوئت سنی کیوں ہو گئی کہ ان کے بچے یا یادے سکولوں میں پڑھے پہلے تو ہم کہتے ہیں ہم کو ابھی چلیں بچوں کو پڑھا نہیں ہے لیکن جب بچہ بتاتا ہے پھر وہ جب تھا کہتے ہیں چاہتی ہدایت تھی ابھی پتہ چلا پہلے تو ہم گمراہ تھے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ساری مر کے کیا کرنا تھا ابھی دیکھیں جی قرآن پڑ ہے تو پتہ چلا تو وہی قرآن پڑھ کے وہی چیزیں بتائیں گے بابا جادو قبافہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہدایت بھی طرح بتائیں گے دیکھو جی قرآن کا تھا ابھی چالیس سال گمراہ رہا تو تم کہتے نبی پیدا ہوتا ہی نبی تھا اور دیکھو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ نبی فتح اللہ دیکھے جی قرآن کہتا ہے گنا معاف کر دی جب نبی گنا کرتا ہے پھر مسور کہاں رہا تو قرآن کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں تو اب آدمی سر کو کیا پتا وہ تو کہا ٹھیک ہے جی نبی بھی معذہ کر رہا نبی بھی گنا کرتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ایسے وہ معاف کر دیتا نبی کا تو اس میں کچھ مال ہی نہیں ہے اور جیسا تو تو یوسف کے بارے میں معذ اللہ کہہ دیا نے ارادہ کر لیا معاد اللہ یہ بات کر سکتے ہیں بارے میں کہہ دیا ان کو قائلین اگر تمہیں معذہ اللہ آزن کرنا ہے تو میری بیٹیوں سے کر لو محد اللہ تعلیم ایسی بات کر سکتے ہیں ان ظلموں نے ایسے ہی ترجمے کیے ہیں اب وہ آدمی پتہ نہیں ہوتا جب وہ پرت ہوتا تب خوشی قرآن میں ایسا ہے کہ ہم نبی کو مسروں کے مانے ہم ندی کو اپنے سے لا کیوں ماننے ہم ندی کو یہ کیوں ماننے کہ وہ کوئی بہت اچھی شخصیت اسی طریقے سے گمرائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے وہ آآ یعنی آآ آہستہ آہستہ شہر کے نام پر گیر پہلاتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں چلتا اور جب دن مردہ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ دھیان کریں یہ دستی کی وہ خدنی کرتے اس میں کیا है ہے ندی کو اپنے جیسا کہتے ہیں تو اس ہے چونکہ وہ امان تو اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا تو وقت پر اس پر قابو پانا چاہیے